الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا ايها المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الهك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله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 علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم سن چودہ سو اڑتیس سن ہجری آج سے ہی بول دیا میں نے نکل گیا ہوں سن چودہ سو اڑتیس سنے ہجری کے چوتھے رمضان مبارک کی مبارک شب ہے اور الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل کا بہترین اور انتہائی علمی ڈسکورس پر مشتمل سلسلہ جس میں مختلف موضوعات پر امیرہ اہل سنت شیخ طریقت قبلا محمد الیاس اتار قادر دامت برکات و عالیہ کی بارگاہ میں مختلف سوال پیش کیے جاتے ہیں آپ بہت مستند اوتھینٹک جوابات انہیں ان سوالات کے جو وہ عطا فرماتے ہیں بین آف علما بھی الحمد ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے تو کافی ان کی جو طبیعت مبارکہ ہے اس میں پری پریکاشنس اور تقوی ورا جیسی صفات ہیں تو الحمدللہ یعنی سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو جواب ملتا ہے یہ جو یعنی اس کا جو میکینزم ہے جواب دینے کا وہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ اجز وجل ایرر کا چانس جو ہے وہ بہت ہی حد تک جو ہے منیمائز ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ان کی جو علم و فضل کی کیفیت ہے وہ تو ان کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ان کا کلام سننے والا بخوبی جج کر سکتا ہے بہرحال استقبال مدنی مذاکروں کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بار ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی اور سولجرس کو ریکروٹ کیا جا رہا تھا فوجیوں کو سپاہیوں کو بھرتی کیا جا رہا تھا یہ فرضی واقعہ ہے تو اس میں ایک بڑے میاں بھی لائن میں لگے ہوئے تھے بڑے میاں سے مراد سفید ریش سفید وہ بھی لگے ہوئے لائن میں خیر وہ سارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بابا جی آپ دور گو آپ ٹھیک ہے لگے رہے ہیں لگے ہوئے ہیں, ہیں بھائی دیکھیں چلیں اب یہ بابا لگے ہوئے ہیں کہ کرتے ہیں کیا ہیں خیر وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عام طور پہ جب سولجرز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں مطلب مختلف اس طرح کے بھگانا دوڑانا اور اس طرح کے نا ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ای ویلیویشن کی جاتی ہے خیر لوگ نوجوان تو دوڑتے بھاگتے سلیکٹ ہوتے ریجیکٹ ہوتے جو بھی ان کا معاملہ تھا وہ ہوتے رہے بڑے میاں کی بھی آ گئی بڑے میاں جو نا وہ انہوں نے دروازہ کھولا اندر چلے گئے جو تھا بورڈ وغیرہ بیٹھا ہوا اب وہ دیکھ کے کہ یہ تو ان کے تو عمر دیکھیے تو انہوں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے بڑھیں بابا جی تو بابا جی نے کہا یہی کوئی 62 سال تو کہا بابا جی 62 سال بس آپ سمجھتے نہیں ہے کہ 62 سال کی جو عمر ہے یہ ایک سپاہی بننے کے لیے سولجر بننے کے لیے یہ کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوتی آپ کو اوور ایج تو کہنے لگے کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہاں سپاہی بننے کے لیے تو اوور ایج ہے لیکن میں تو جنرل بننے کے لیے آیا ہوں کیا بات تو وہ یعنی نا پروفیشنل کیریئر کا بینگ اے سولجر پروفیشنل کیریئر کا آغاز ہی وہ جنرل شپ سے کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے پہلے ان کو جو یعنی سولجر شپ ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو فوراً ہی سلیکٹ ہو گئے ہوں گے کیا خیال ہے ہو گئے ہوں گے آبویسلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص فورن ہی جو ہے نا آغاز یوں کرنا چاہے کہ چوٹی پر ہی وہ کہے جی میرا نقطہ آغاز ہی چوٹی سے ہوگا لمبی چھلانگ لگا لگاؤں گا بو. وہ مطلب وہ خیر یہ خام خیالیاں ہی ہوتی ہیں اس طرح کی خیالی پلائی ہی ہوتے ہیں امید ہے سمجھ میں آ گئے. تو آغاز جو ہے نا نقطۂ تعمیر زندگی کا آغاز نقطۂ اختتام سے نہیں ہوتا فائنل فیز فائنل اسٹیج سے نہیں ہوتا اس کی جو ابتدائی اسٹیجز ہیں پہلی فیزز ہیں یہاں سے ہی گزر کر ہمیں آخری مراحل کی طرف بڑھنا پڑتا ہے تجارت کرنی ہے تو سرمایہ پہلے لگانا پڑے گا روپیہ پہلے انویسٹ کرنا پڑے گا آج ہی میں کہوں کہ نفع ہو جائے اور بلینز آف ڈالرس کا ہو جائے ہونا ہی نہیں چاہیے تو وہ جو ان بابا جی کی سوچ تھی وہ باسٹھ سال والے بابا جی کی تو میں بھی ویسی سوچ بناؤں ٹھیک ہے خیالی پلاؤ ہی پکانا نا تو ٹھیک ہے خیالی پلاؤ پہ تو پھر کون پابندی لگائے گا پکاتے نہیں بڑی دیکھ پکا لیں اور بڑی دیکھ پکا لے تو ہاں ہتیلی پہ سرسوں جمانہ جی ہتھیلی پہ سرسوں جمانے میں تو خیر یہ جلدی ریزلٹ لینے والا معاملہ ہے مثال کے طور پر یعنی فیز ون سے اس نے آغاز کیا لیکن اس کو فائنل فیز جلدی جلدی چاہیے دس سال میں آتی اس کو دس میں چاہیے تو یہ تو یہ ہوا ہتیلی پہ سرسوں لیکن میں کہوں نہیں میرا آغاز ہی دسویں تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کافی حد تک غیر حقیقی جو ہے نا وہ معاملہ ہے کہ ظاہر مجھے میڈیکل پروفیشن اختیار کرنا ہے تو میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں گا نا تو میری ڈاکٹری کا آغاز میڈیکل کی تعلیم سے جو ہے نا وہ آغاز ہوگا میرے میڈیکل پروفیشن کا اور یہ بھی ابھی تعلیم میں حاصل کروں گا پھر اس کے بعد ہاؤس جابس ہوں گی پھر اس کے بعد میں تجربہ لوں گا اور پھر جا کے میں ڈاکٹر بننے کے قابل ہوں گا اب کوئی صاحب ہوں وہ سوچیں کہ یار بڑا زبردست خیال ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دکان کرائے پہ لیا ایک جو ہے نا بورڈ لیا اس کو رنگ لیا اس کے اوپر نام لکھ دیا اور بیٹھ گئے تو بورڈ لگانے سے تو میں میں جو ہے میرے میڈیکل کیریئر کا آغاز تھوڑی ہو جائے گا وہ ظاہر ہے مجھے ساری فیز سے گزرنا اور وہ آگے بڑھنا پڑے گا میں مکان ڈالنا چاہتا ہوں میں کہ ان کی پہلے چھتی ڈلے گی اب بنیاد سے آغاز ہوگی بنیاد پہلے پڑے گی پھر اس کے بعد اگلے مراحل طے ہوں گے تو عام پروفیشن میں بھی تو مینجمنٹ ٹرینی پہلے بھرتی ہوتے ہیں نا پہلے مینجمنٹ ٹرینی ہوتے ہیں ایکسپیرئنس دیتے ہیں کام سیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے ایگزیکٹیوز بنتے ہیں میری کیریئر کا آغاز جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹیوز ہی سے ہونا چاہیے تو یہ جو ہے غیر حقیقی اور جو ہے وہ اور ایمیچور ناپختہ سوچ کی نشانی ہے تو اسی طرح کھانے کا آغاز جو ہے نا اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے فصل بوائی سے ہو رہا ہے بیج ڈالیں گے فصل اگے گی اور پھر جا کر یہ جو ہے وہ ف... مطلب گلا اناج جو بھی چیز ہے وہ تیار ہوگی اور اس سے پھر کھانا تیار ہوگا ہم کھانا تیار کرنے کا جو ہے اسٹیج وہ شروع ہی دسترخوان سے کرنا چاہیں تو دسترخان تو بج جائے گا اس کے اوپر لگے گا کیا تو خیر مزاج ہوتا ہے اصل میں بات یہ ہے محن جو محنت ہے اور مسلسل کوشش مختلف سفر ہیں نا سیکھنا پھر اس کے بعد محنت ہے جہد مسلسل ہے آنے والی جو مشکلات ہیں ان پر قابو ہے کنٹرول کرنا ہے اور پھر یہ فیز اور سٹیج آتا ہے کہ ہم کسی جو, جو ہم نے پروفیشن چنا ہے جو ہم نے فیلڈ چنی ہے اس میں ہمیں ایک درمیانی فیز میں ہم داخل ہوں گے اور پھر اس میں اگر ہم مہارت حاصل کرتے رہے اور محنت کو ترک نہ کیا تو پھر جا کر جو ہے وہ ہم کسی ایسے مقاب اور منصب پر فائز ہوں گے کہ جسے اس فیل میں نمایاں یا اہم مقام سمجھا جاتا ہوگا تو یعنی مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا کرتا تھا نا ذمہ داری تھی میری تو اس میں الحمدللہ بڑے یعنی بڑے, بڑے بڑے بچوں والے بھی بیٹھا کرتے تھے ایک کردار مجھے یاد آ رہا ہے اس میں ابھی تو وہ صاحب جب آئے نا ظاہر ہے بڑے, بڑے بڑے بچے تھے ان کے اب وہ مدنی قاعدہ تو مدنی قاعدہ ہے مدنی قاعدہ پڑھنا پڑے گا اور مدنی قاعدہ میں بھی جو ہے وہ مخارج ظاہر ہے کہ مخارج کا ٹھکانا ہی نہیں ہے پتا بھی نہیں ہے کانسیپٹ ہی نہیں ہے مخارج کا کہ مخارج بھی کچھ چیز ہوتی ہے اب مخارج پہ لگائیں گے اب وہ ان کو اور یہ مصر شریف مصر شریف سامنے آئے قرآن شریف سامنے آئے اور میں وہ پڑھوں مجھے وہ پڑھاؤ اب کہاں یہ اب نگاہ کرم سے میں کیسے یعنی سارے مدارس طے کراؤں کہ یہ جو مخارج ہیں اور پھر یہ جو قواعد ہیں اور یہ جو ساری ایکسرسائزز جو ظاہر ہے وہ مدنی قاعدے کا تو الحمدللہ للہ دیکھے یوگا سلو بھی اس کی ڈیزائننگ اسی طرح سے ہوئی ہے بدتدی بڑھاتے بڑھاتے وہ آخر کار جو تلاوت ہے اس کی طرف وہ لے آتے ہیں لیکن ان کی ظاہر ہے کہ بے چینی اس طرح کی تھی تو وہ بے چینی وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہی دن وہ لائیں اور پہلے دن ہی وہ تلاوت ہے. قرآن ایسی کریں کہ سارے مخارج اور قواعد بھی ان کے درست ہوں اور ان کو ایک ہی نشست میں تو پھر عام طور پر یہ جو نفسیات ہوتی ہے یہ در اصل جو ہے وہ محنت سے جی چرانا اور کوشش مسلسل جو ہوتی نا اس طبیعت کا نہ ہونا ریاضت ہاں ریاضت جی جو ریاضت ہے مشق ہے جو پریکٹس, ماشق پریکٹس ماشق ہے پریکٹس کہا جاتا ہے کسی اس میں فیل میں ماہر ہونے کے لیے نا ٹین تھاؤزینڈ آورس آف پریکٹس انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر یعنی ماہر ہونے کے لیے ایکسپرٹ ہونے کے لیے ایکسپرٹ لیول کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں اس کا مطلب ہاتھ پہنچوڑ دیں گے سیکھنے دو چار گھنٹے کہاں سے لے کر آئیں گے میں یہ جو ریسرچ ہے یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہارت پالا درجہ حاصل کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں سیکھنے کے لیے غالباً ٹوینٹی آرس ہیں ان یعنی اسپیسیفکلی فوکس ٹوئنٹی آرز ہیں اسکل آپ کو آ جاتی ہے تو بہرحال تو وہ مسلسل یعنی کوشش کرنے والا ذہن نہ ہونا جو ہے عام طور پر اس کی جڑ ہوتی ہے تو جن جن شعبے میں یا جن جن اشخاص میں اس طرح کا تفاہل کا مادہ ہوگا محنت سے جیو چرانے کا یا مسلسل کوشش کرنے کا کوشش سے گریز کرنے کا مادہ ہوگا تو وہ عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے لائف میں آگے بڑھ نہیں پاتے اور اگر بڑھ جائیں خوش قسمتی سے کوئی ان کو ایسا اپارچونیٹی مل جائے سی ایسا موقع مل جائے کہ مطلب وہ ترقی کر جائیں تو پھر اس کو سسٹین نہیں کر پاتے یعنی کہ اسے برقرار نہیں رکھ پاتے اور عام طور پر وہ موقع جو ہے نا ان کے ہاتھوں سے یا منصب وہ مقام و عہدہ مس ہو جاتا ہے تو دینی معاملات میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے ابھی ہفس کی کلاس میں داخلہ کیا ابنی ابو جان نے خواب ہی بیان کیا ہے یہ جو ہے نا صاحبزادے کو حفظ کروایا جائے گا اور ہمارے اسلامی بھائی نے ابھی حفظ کی کلاس میں تو چورے ناظرہ میں ہی داخل لیا ہے تو نام کے ساتھ بار بار حافظ لکھ کے جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آج ہی بلکہ اپنے حفظ کا آغاز ہوا ہے اور آج ہی اپنے نام کے ساتھ حافظ لگا لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے یعنی مطلب خواب ہونا اور یہ جو ہے نا تصور جمانہ کے چلیں میں حافظ ہوں گا کوئی دن آئے گا تو یہ موٹیویٹ کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ اس کو مدد لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ویل اینڈ گڈ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا ہم ہی نظر رکھیں گے کوئی اور نہیں آئے گا کہ کہیں جو ہے وہ اس کے پیچھے ہماری یہ نفسیات کار فرما تو نہیں ہے کہ ہم فوراً چھلانگ لگا کے ساری سٹیجز بیچ میں سے راتوں رات کراس کر کے ایک دم جو ہے نا آگ کھلے اور سارا ہمیں مل جائے اس کیفیت کے, کے تو ہم حامل نہیں ہیں میرا ایک طویل عرصہ رہا مجھے یونیورسٹی سے میرا تعلق رہا تو میں نے کئی اس طرح کے نوجوان دیکھے کہ جن کا اس طرح کا یعنی ذہن ہوتا تھا تو میں ان کو سمجھاتا بھی تھا کہ ہاں آپ تو یہاں سے جو ہے نا جب ایگزام دے کے نکلیں گے تو ایک ریڈ کارپٹ بچھا ہوگا اور جو ایک بہترین قیمتی کار جو ہے نا اس ریڈ کارپٹ کے اختتام پر کھڑی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ بس آپ ہم جو ہے نا کمپ جو کارپوریشنز ہیں اور انٹرپرائزز ہیں وہ کمپٹیشن میں ہوں گے کہ آپ جیسی عظیم ہستی جو ہے وہ ان کے ارگنائزیشن میں آ کر ان کے اس کو جو ہے نا چار چاند لگا دے تو ایسا نہیں ہوگا آپ کے مزاج سے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے بس جو ہے نا آپ نے یہاں داخلہ لے لیا بہت بڑا احسان کر دیا تو باقی ساری جو کوششیں ہیں وہ سب سائڈ پہ کر دی جائیں اور آگے جو ہے نا وہ بس بڑھتا چلا جائے جائیں دینی معاملہ ہو تو اگر اس میں بھی جہد مسلسل نہیں ہوگی کوشش جو ہے وہ مستقامت کے ساتھ نہیں ہوگی دیکھیے عام طور پر جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ چونکہ ان کی میموری اچھی ہوتی ہے برین تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے تو شاید ان کا جو ہے نا آف ٹائم کم لگتا ہے ان کو مثال کے طور پر یہ جو صاحب ہے بہت ذہین ہیں یہ دس منٹ میں کوئی چیز یاد کر لیتے ہیں مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ان کو دس دن تک یاد رہتی ہے مجھے ایک دن یاد میں بھول جاتی ہے فار ایگزامپل تو اس طرح کا شخص عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہد مسلسل یا محنت کرنے کے تعلق سے یہ سستی اور تصاہل میں مبتلا ہونے کا چانس اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے اسلاف کرام ان کی جو ہے نا دیکھیے جو مطلب جتنی شانیں پڑھتے ہیں تو ان کی محنت کا حال بھی ایسا ہی ہے امام آظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا جینیس ہوگا کوئی کتنے ذہین تھے کتنے ذہین تھے اور تقریباً 40 ایئرز آف جو ان کی وہ ہے اس کا اسٹڈیز کا ٹائم ہے تقریباً چالیس سال ہے اور اس کے بعد بھی جب وہ فک کمپائل کر رہے ہیں تو کتنی بڑی انہوں نے جو کمیٹی سی بنائی مجلس جو بنائی تھی جس میں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ مطلب جیت علما اور جو حضرات موجود تھے وہاں پر دیگر اس طرح کے لوگ اور اتنی یعنی بحث و مباحثے کے بعد اتنی اسپیکٹ سے اتنے پہلوؤں سے جائزہ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے نا اسے نوٹ کیا جاتا تھا جو اس کا کنکلوژن ہوتا تھا اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں انہیں دیکھ لیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں انہیں دیکھ لیں اس طرح کے اور بزرگان دیکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا مضبوط حافظہ ایک بار لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی تو یعنی تشریف لائے نا یہ شہر میں ان کے تو ان کو پلان سے پلان بنا لیا کہ ان کو ہم چیک کریں گے اور چیک کرنے کے لیے کیا کیا, کیا حدیث شریف سے پہلے سند ہوتی ہے یعنی سند یوں سمجھ لیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اے نے بی کو سنائی بی نے سی کو سنائی سی نے مسٹر ڈی کو سنائی مسٹر ڈی نے ای کو اس طرح سے چلتے چلتے چین چلتی ہے سید تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہ جو محدث ہیں ان تک چین چلتی چلی آتی ہے نام ہوتے ہیں وہ تو یہ خود بھی یاد رکھنا ایک بہت بڑی یعنی زیادہ مشکل بات ہے تو انہوں نے کچھ احادیث منتخب کی اور ان کی اسناد وہ بھی منتخب کی اور نا مکس کر دی اس کی صنعت جو ہے وہ اس حدیث کے ساتھ اس کی سنت جو ہے نا اس کے ساتھ یوں ایگزام تھا نا سڑا ملا دیا مکس کر دیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ آئے اب جب ظاہر بہت بڑے بزرگ تھے اپنی دور میں مشہور تھے جہارت کے لیے عوام ٹھیک ٹھاک جمع ہو گئی حضرت جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوئے تو کہا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سماعت کی جاتی ہے محدث کے سامنے اور وہ مطلب ان سے حدیث شریف پڑھنے کا ایک ہی طریقہ یہ بھی ہوتا ہے حضرت تشریف فرما ہوئے تو کہا کہ آپ کی خدمت میں حدیث پیش کریں گے تو آپ جو ہے نا سماعت کریں تو کہا ٹھیک ہے اوکے اب وہی وہ جو پیپر تیار کیا گیا تھا آزمانی کے لیے ان کو یہ بولتے ہیں اتنے بڑے محدث ہیں یہ ایسے ہیں ایسے ہی ذرا دیکھے تو صحیح ہے کیسے تو پہلی انہوں نے پڑھی کہ یہ یہ سند ہے اور حدیث شریف یہ ہے تو امام بخاری علیہ رحمٰن نے سنا ان ظاہر وہ یہ تو نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی حدیث دوسری تیسری چوتھی تقریباً دس لی تھیں عوام پریشان کہ یہ کیسے محدث ہیں ان سے جو ہے نا بات کرتے ہیں تو ان کو حدیثیں سناتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں حدیث یہ تو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اور علماء جو ہیں وہ مطلب ان کے اندر جو ہے نا جوش سا رہے ہیں یہ تو ماشاءاللہ پہچانتے جا رہے ہیں پہچانتے جا رہے ہیں جب سارا سنا دیا نا اب امام بخاری کا کمال شروع ہوتا ہے اب اب سنیے گا سارا سنا دیا نا نہیں نہیں, نہیں نہیں نہیں اب ایک بار سنا امام بخاری نے امام بخاری علیہ رحمان نے سب سے پہلے جس شخص نے جو پڑھا تھا وہ ایگزیکٹلی سنایا کہ سب سے پہلے یہ پڑھا گیا اگزیکٹلی صحیح بالکل درست مگر یہ ٹھیک یوں نہیں ہے یہ یوں ٹھیک ہے اور ٹھیک کر کے سنایا پھر دوسرے والے نمبر پر جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے یہ پڑھا ایک بار سنا ان کو پورا یاد ہو گیا انہوں نے یہ پڑھا یہ پڑھا مگر یہ یوں درست نہیں ہے یہ یوں درست ہے حتیٰ کہ جتنے ان کے سامنے جو احادیث مبارکہ اس طرح سے آزمانی کے لیے بیان کی گئی تھیں ساری لفظ ب لفظ اسی طرح جو ان کے سامنے بتائی گئی تھیں اسی طرح انہوں نے سنائی اور پھر کریکٹ بھی کی کہ یہ دیکھیے یوں نہیں یوں ہیں یوں نہیں یوں ہیں یوں نہیں اتنے ذہین اور اتنے جینیئس تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لیکن حدیث کی طلب میں ان کی جو محنت ہے ان کی جو ریاضت ہے اور حدیث کے انتخاب میں سلیکشن میں وہ جو ان کی محنت اور ریاضت ہے اور تو وہ جو ہے نا پڑھیں تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اتنی ان کی میں اتنا اتنی ان کی ٹریولنگ ہے اتنی ان کی میں اس دور کے اندر اتنی محنت اتنی مشقت ہے اور پھر جب امام بخاری علیہ رحمان نے جب اپنی جو صحیح ہے یعنی بخاری شریف ہے جب اسے مرتب کیا ہے اسے کمپائل کیا ہے تو اس وقت جو ہے کتنی زیادہ ایفرٹ اور اتنی محنت اس میں کی ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اہم باب ہے جو ہے تاریخ اسلام کا تو ہمیں اپنے اسلاف کرام جو رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جو سیرت عمبار کا ہے اس سے بھی جہد مسلسل اور تربیت اور ترقی کے تمام مراحل کو طے کرنے کا ہی درس ملتا ہے تو تعمیر زندگی کا آغاز جو کنکلوڈ کو کرتا ہوں تعمیر زندگی کا آغاز نقطۂ اختتام یا فائنل اسٹیج سے نہیں بلکہ نقطۂ آغاز اور فرسٹ فیز سے ہوا کرتا ہے جہد مسلسل یعنی مسلسل کوشش اور محنت کے ساتھ ہر شخص کو ان مراحل کو طے کر کے اپنی ترقی کا سفر جاری و ساری رکھنا چاہیے اگر ان شرح تشیق لیا ہے ماشاءاللہ تو انہیں مرحبا کہتے ہیں اور پھر اس موضوع سے متعلق ان کے مدنی پھول سننے کا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اہتمام کرتے ہیں حبیب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ الحمد للہ بھائی آپ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے الحمد للہ تعمیر زندگی کا آغاز نقطۂ آغاز سے ہوتا ہے فائنل اسٹیج سے نہیں ہوتا ڈائریکٹ ہی جرنیل نہیں لگ جاتے ڈائریکٹ ہی بہت بڑے سرجن یا سپیشلسٹ نہیں بن جاتے کوئی بھی فیلڈ ہے تو اس میں محنت اور جو ہے مسلسل کوشش کے بعد ہی مقام و مرتبہ اور ترقی کا سفر جو ہے وہ طے ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہوں ان کا بھی ذکر خیر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہوں یا دیگر اصلاح کرام ان کی زندگیوں پر بھی نظر ڈالیں تو بے پناہ ذہانت اور بہت ہی زیادہ آئی کیو لیول ہونے کے باوجود بھی ان کی اپنی اپنی فیلڈز میں مسلسل محنت اور یعنی جو ہے یعنی مختلف مراحل طے کرنا یہ کنٹینیوسلی ہمیں نظر آتا ہے اور بزرگ ندیم کی جو مطلب سیرت مبارکہ ہے ان میں محنت اور مسلسل محنت کا جو وصف ہے یہ بہت کامن پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا مدد جی جہد مسلسل ماشاء اللہ یقینا یہ تو ایک بہت واضح سی بات ہے الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام سید المرسلین بہت واضح سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ڈائریک بڑا نہیں بنتا بچپن سے ہی چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے ایک پریکٹیکل سی چیز ہے ایک جب دنیا میں ہم آئے تھے تو ہماری ج... قد و کامت جسامت اور آج اگر ہم چالیس پچاس سال کی عمر میں بات کر کریں تو ہماری قد و کامت جسامت جب ہم دنیا میں آئے تھے تب ہماری عقل و شعور آج تیس چالیس سال کے بعد ہمارے عقل و شعور اور اس... تو یہ جب کچھ جو اس وقت جب آئے تھے تو بولنا نہیں آتا تھا زبان پھر بھی تھی آج زبان ہے پھر بولنا آتا ہے بول دیتے ہیں تو یہ تو ایک بہت واضح سی بات ہے کہ ہر شخص مختلف مراحل طے کر کے آگے بڑھتا ہے اور رہی بات آپ کو جس پیشہ ورانہ انداز میں جو آپ بات کر رہے ہیں پروفیشنل انداز میں بات کر رہے ہیں تو ہر ایک کو واقعی اپنے ہی اس میں جہد مسلسل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پڑے بڑے سفید ہو جانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا سر بڑے پڑے سفید مطلب بس وہ عمر بڑھ رہی ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے سب کچھ کر نہیں رہے ہوتے وہ اس برف کی طرح جو پڑے پڑے پگھل رہی ہے بک نہیں رہی ہے جب برف بکتی ہے تبھی اس کا مول ملتا ہے برف پگھلتی ہے تو ضائع ہوتی ہے ہماری زندگیاں اگر اچھے کاموں میں گزر جائیں تو یہ بک گئی اور اس کا مول ملا یعنی قیمت تھی قیمت تو ہے نا سانسوں سانسوں کی قیمت تو ہے نا تو مول وصول ہوا مول وصول ہوا نا میں نے دی سانس دی نیکی تو یا تو آدمی خرچ کرتا ہے ضائع کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے نفع کماتا ہے ہم زندگی اپنی خرچ کر رہے ہیں اب یہ خرچ سے یا تو نفع کما رہے ہیں یا نقصان کما رہے ہیں خرچ تو ہو رہی ہے تو یہ تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے اور جہاں بات رہی مسلسل کرنے کی تو اس کو تو وہ ہماری شریعت بھی انڈوز کرتی ہے مرحبا، مرحبا کہ مرحبا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل جو مختصر ہو مگر مستقل ہو یہ پسند ہے تو جو مستقل طور پر عمل کرتے ہیں نا اتہ اب بزرگان دین کی اگر آپ اقوال دیکھیں گے جی جی تو ایک وظیفہ آپ نے آج پڑھا کل نہیں پڑا آج پڑھا کل نہیں پڑا اس کے وہ اثرات نہیں ملیں گے جس کو آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے اس کے اثرات آتے رہیں گے جتنا پڑھیں گے اس کے اتنے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے یہ جو تاویزات وغیرہ کا بھی جو سلسلہ کرتے ہیں تو ان کو, ان کو اپنے اوراد و بزر کی کیا زکات دینی پڑتی ہے کہ اتنا اس کو پڑھنا پڑتا ہے یہ مسلسل لکھتے رہیں تو رائٹنگ اچھی ہو جائے گی مسلسل بولتے رہیں تو آپ کی لینگویج اچھی ہو جائے گی تو ایک چیز مسلسل کرتے رہیں گے تو ہی وہ چیز اپنی جگہ پر نتائج لاتی ہے تو کرنا تو مسلسل ہی پڑتا ہے کال لے لیں جی, لبائی. جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ماشاء اللہ نگہان شعرا آپ کی آمد مرحب میرا نگران شرح سے یہ سوال ہے کہ افطار اور مغرب کی نماز میں زیادہ وقت کا ڈفرینس نہیں ہوتا تو اسلامی بھائی اس قدر افطاری کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز کے وقت منہ سے جر نکلتے ہیں یا ڈھیکار آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح افطاری کرنا چاہیے اس کے بارے میں مدنی کھلے عنایت فرما دیجیے اور نات اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے ان کی دل کے دیے ہیں ماشاءاللہ صلو علی اللہ علی الحبیب صلی اللہ خان تک اللہ اللہ تو ماشاءاللہ آپ کی فرمائش پہنچی گئی ہوگی سوال جو آپ نے کیا ہے وہ سوال کے ذمن میں یہ چند میں مدنی پھول آپ کو ارز کرتا ہوں اول تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے اور افضل بھی ہے کہ کھجور کا بھی استعمال افطار میں کیا جائے لیکن ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے کہ نماز اور اس کے متعلق جو اس کی جو اقتقاضے یا اس کے بعض لوازمات ہوتے ہیں ان سے علم کی کمی کی وجہ سے لوگ کوتاہی برتتے ہیں جب ہم کوئی کھاتے ہیں ایون کہ آپ کھجور کھائیں یا گھر میں جو عموماً افطار میں پکتا ہے اگر وہ آپ کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ اچھی طرح اپنے منہ کو دھوئیں مسواک کو اپنے ساتھ رکھیں اور جب بھی اس طرح افطار کر کے یا سہری کرنے کے بعد بھی اگر آپ نماز نماز تو پڑھنی ہے شہری کے بعد منہ ہمیں سہری کے بعد ہمیں فجر پڑنی ہوتی ہے افطار کے بعد ہمیں مغربی پڑھنی ہوتی ہے تو اس طرح اپنے افطار اور سہری میں مسوا کا استعمال کریں اور جب آپ نماز کے لیے جائیں تو اچھی طرح منہ دھو کر مسوا کر کے جائیں تاکہ آپ کے دانت اور منہ یہ صاف رہے اور اندر میں ذائقہ نہ ہو تو انشاءاللہ اسے نماز میں بھی خوش و خزو آئے اور نماز بھی کسی کراہت کے بغیر بھی درست ہوتی چلی جائے گی ان شاء اللہ سلو الگ حبیب جی آج عنا. عنا. عنا. ہمارے محمود بھائی کیا سنا رہے ہیں, جی جی دیکھنا سنا رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے آپ تو مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ کیا سنا اچھا پوچھ رہے دے لکھ رہے دے کہ پوچھنے کے لیے لکھ کے مطلب کون سا کلام پڑھنا ہے آپ کی کوئی تیاری ہے ہوتی ہے مطلب کوئی اپ کو طبیعت چاہے جو تبھی پڑھ لے ٹھیک ہے نا حسن اللہ الحمد للہ محمد لوسم دن پڑھیے سلے الفیلا سلے اللہ باغ جنت میں نرانی چمنار آئی ہے باغ جنت میں نر چمنار آئی ہے دینے پہ پتا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ پتا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ پتا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں باغ جنت میں چمنا آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا آئی ہے کیا مدنے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے مدی پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدی پی فدا ہو کے بہار آئی ہے قیام دی پی فدا ان کے نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے के نہیں नहीं नहीं उन के ان नहीं ابرون نہیں تو کپلوں کی یک उन ان کے नहीं نہیں تو کپلوں کی یک है ان کے ابرو نہیں تو کپلوں کی لک ہے ان کے ابرو نہیں ضلع اللہ اللہ ان کی ضلع نہیں ان کے ابرو نہیں کی بلوں کی یک جائی ہے اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے میری یاد में دنیا سے گیا ہے کوئی جان لے को کو دل پن کے आई آئی ہے جان لے لے کو دلن پن کے کزا آئی ہے جانے کوئی گھر سرے پالی انہیں رحمت کی دال آئی گرے پال رحمت کی ادا لائی ہے پالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے ہال بکھرا بھلے ہال بکڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے حال پکڑا ہے تو بھی مار کی پن آئی ہے حال پکڑا ہے تو بھی مار کی پن آئی ہے سارے پالی انہیں حکمت کی عطا لائی ہے پالی انہیں رحمت کی ادا لائی گرے پالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تم بھی مار کی بن آئی ہے پگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے پاگ جنت میں نرا نیچ منار آئی ہے کیا مدنے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے ن کا علم ہم کو کیا ہو ناتوانی کا علم ہم زون کو کیا ہو علم ہم سون پا کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے پکڑے ہوئے مولا کی آئی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی تع نئی گرے حسن خس نے تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہا تاب کے صد کے جاؤ اے حسن حس ن تاب کے صد کے جاؤ زر سر دے آیا جلوائے زیبائی ہے سر سر سے آیا چلوائے سے پائی گر سل رے سے آیا سے ہے باغ جنت میں نیرا چمنار آئی ہے مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے اور آج جو ایپ کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حسر میں رسوائی گو <سلام> کب وہ چاہیں گے میری حسر میں کب وہ چاہیں گے میری میں اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائیں تنہائی ہو پھر تو خلوت میں انجمنا رائی ہو پھر تو خلوت میں عجب الجمنار آئی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنار آئی ہو کیا کلام ہے ماشاءاللہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف یہ ایک بہت اعلی درجے کا ایک عمل ہے اور اس میں علم بھی چاہیے اور تقویٰ بھی چاہیے اور صحیح سی باتیں صح صحیح معنیوں میں عشق رسول بھی چاہیے اور ماشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت خاندان ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت الاسلام امام حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الن علی پھر, پھر آپ کے شہزادے اعلی حضرت کے مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یوں دیکھیں تو بزرگوں نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے یہ کو آج سے نہیں ہے صدیوں سے ہی یہ چلا ہی چلا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف میں ایک ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں مدد کے لیے التجا کرنا اس کو استغاثہ کہتے ہیں کہ آپ کا مدد فرمائیں آپ کا فریاد سنیں تو یہ استغاثہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی ایک برسوں صدیوں سے یہ بھی لکھا چلا آ رہا ہے لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور نعتیں بھی لکھ رہے ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی کمال درجے کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور آپ کے چہرے مبارکہ کے اوصاف و کمالات بیان کیے جاتے ہیں آپ کے جیسے آپ یوں سمجھیے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلام ہے سلام رضا وہ اتنا خوبصورت ہے یعنی آپ کے اوساف مبارک آپ کے جسم مبارک ان کے ان کی تعریف اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی آل آپ کی اصحاب اور پھر دیگر صحاب پھر وہ سلام بھی تو پھر منقبت بھی آگے چلتی ہے اور پھر بزرگانے دن تک بھی یہ پہنچتے ہیں پھر آخر میں سرکار کی تعریف پر آ کر یہ سلام یعنی یہ سلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس مصرے پر ختم ہوا نا اسی مصرے پر جس مصرے پر شروع ہوا اسی مصرے پر ختم ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام اور آخر میں ہے مجھ سے خدمت کے قدسی سلسل. کہیں ہاں رضا سلسل. مصطفیٰ جان رحمت, رحمت, رحمت پہ لاکھ سلام. سلام تو یہ بھی ایک کمال ہے خوبی ہے اعلیت کے سلام کی کہ جس مصرے سے کیا اسی مصرے پر آ کر آپ نے اپنے سلام کو ختم کیا اور یہ پڑھیں اللہ کی رحمت سے اس میں عشق رسول بھی بڑھتا اور اس میں بہت سارے مطلب کہ آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ باقاعدہ یہ تو جب عرض گزاری گئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ محبت رسول میں اضافے کے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی صحیح جو ہے وہ کلام شریعت متحرہ کے خلاصہ بتا خوش اللہ سے اس کے رسول بڑھتا ہے اس سے تو بالکل سننا چاہیے اسی طرح اچھے قاری سے قرآن سننا چاہیے اس سے قرآن کریم کی محبت بڑھتی ہے یعنی یہ بھی ایک چوائس جیسے کل آپ نے سوال کیا تھا سے کیا کریں جی جی اب کلام بھی سننا ہے تو ایک عمدہ گلا ڈھونڈتے ہیں قرآن بھی سننا ہے تو ایک عمدہ قاری دیکھتے ہیں لیکن شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے عام آدمی کے پاس اس کی ترکیبیں بنا لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر وہ عربی کا ایک وہ مقولہ ہے یعنی عربی میں ایک عبارت ہے قرآن کریم آئے ہیں کہ اے اے وہ ہے نا لیکل فن رجات ہر فن کے مرد ہوتے ہیں yani ہر ایک ایک اپنی اپنی فیلڈ, فیلڈ ہوتی دلوقتي ہے دلوقتي اپنا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے تو اس سے اسی کے متعلق پوچھنے کا سمجھنے کا سیکھنے کا انداز ہونا چاہیے اور ویسے اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس میں پرفیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ وہ معقول قسم کا شخص ہو اور ہمیں گمراہ نہ کرے ہم مطلب کہ ایک انجانے آدمی سے کبھی بھی اپنے شہر میں راستہ نہیں پوچھتے بلکہ حقیقت یہ کہ ایک اچھا ستھرا اور سلیقے والا آدمی ہوگا نا طور پر اگر ایک شخص یہاں آپ کو مل جائے کسی بھی علاقے کے اندر اور آپ اس کو پوچھیں کہ بھائی جان وہ فلاں علاقہ کہاں ہے تو ایک ستھرا سلیقے والا یار مجھے نہیں پتا میں اس علاقے کا آدمی نہیں وہ شہر کا آدمی کا نہیں ہے تو وہ منع کر دے گا لیکن کا مسئلہ پوچھو تو کہتا نہیں ہے کہ یار میں اس معاملے میں علمی رکھتا ہوں آپ مامل علم رکھتا ہوں سے پوچھو تو جب معلوم نہیں ہو اور ہمارا وہ علاقہ بھی نہ پڑتا ہو تو ہمیں اس پر کر دینا چاہیے کہ یہ میری لائن نہیں ہے مجھے معلومات حاصل کر دیا جائے وہ بھی بتانے کی اجازت ہو تو کول لیں جی کال چلائیے السلام علیکم و وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد اختاری کر رہا ہوں عمران بھائی کیا بات ہے مدنی ماحول کی بارہ مدنی کاموں کی بہتر مدنی انعامات کی اور دعوت اسلامی کے مہکتے مہکتے نورانی روحانی ماحول کی عمران بھائی آج ایک مدنی پھول بڑا اہم ارشاد فرمائیے اور میرا خیال ہے یہ دنیا بھر کے آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرے گا کہ مدنی ماحول کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالیہ کی پاسداری علمی اور عملی اس پر عمل جو ہے وقت کی عام ضرورت ہے یعنی مدنی ماحول دعوت اسلامی کا ماحول وقت کی ضرورت ہے آئین ایمان ہے اس پر مدنی پوری شاد فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شہزاد بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے تحت میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ مثالی اور سب سے زیادہ موثر اور سب سے زیادہ آئیڈیل جو سوسائٹی گزری ہے اسلام میں وہ دور صاحبہ کی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائن جس میں تقوا پیار محبت عیسار سچائی عشق رسول اور عبادات ریاضت ظہت وراڑ جو, جو ہم عنوانات پڑھتے ہیں ان کے وہ عملی ثبوت جو تھے نا سوسائٹی میں موجود تھے اور وہ مثالیں دی جاتی ہیں اگر ہم اپنے اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ اور قرآن و حدیث کے اقام کے مطابق معاشرہ بنانا چاہتے تو ہمیں اس انداز زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اختیار کیا تھا وہ ہم سب کے رول ماڈل ہیں ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو ایز اے رول ماڈل ہمیں بیان فرمایا ہے تو دنیا میں جو بھی اپنے یہاں اچھی تبدیلی لانے کا خواہ ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی مثبت تنچینجز آ جائے اچھا ماحول بن جائے تو اس کو کوئی اور نئی لوجک لانے کی کوئی نیا فلسفہ لانے کی کوئی نئی تھیوری لانے کی نہیں ہے وہ تھیوری قرآن کی صورت میں موجود ہے تحریری طور پر حدیثوں میں موجود ہے اور رول ماڈل کے زندگی موجود ہے صابۂ کرام کی زندگیاں موجود ہیں تو اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے معاشرے کو اچھے انداز میں ڈھالے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ دعوت اسلامی چاہ رہی ہے اور وہ ماحول جو کرام علی مردبان کے دور میں ہمیں ملا تھا ہم دیکھتے ہیں وہی وہ یادیں دعوت اسلامی تازہ کرنے کی کوشش کرتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے صحیح معائن میں وابستہ رہنے سے انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی جی کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد عمران اتاری ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ آج مدنی مذاکرہ جاری ہے نگرانی شکریہ اور غلام رسول بھائی کی زیارت ہو رہی ہے ایک سوال پوچھنا کہ دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے ہم کب انشاءاللہ شاء اللہ عزت اس کا افتتاح کریں گے کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے اس کا عملی جو پروسیس ہونا تھا وہ ہم ابھی اس کو پریکٹیکل نہیں کر پا رہے کچھ اسباب ایسے سامنے ہیں اور کچھ بیسک ریکوائرمنٹس جو تنظیمی طور پر بھی ہمیں پوری کرنی ہیں اور دیگر طور پر بھی ہمیں پوری کرنی ہیں وہ ریکوائرمنٹ چونکہ ہم وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اس میں کچھ پرابلمس آ رہے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پراپرلی ابھی اسٹارٹ نہیں کر پا رہے وہ ضرورتیں جو ایک گراؤنڈ ریلیٹی پر مبینی ہے وہ پوری ہو جائیں اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہمارے سامنے آئے گا وہ فائننس فائننس کا آئے گا ان اس کو بھی پھر ہم نے حل کرنا ہے اور اس کے بعد جا انشاءاللہ انشاء اللہ ہم آپ کو ایک دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی کا ایک خوبصورت اناؤنسمنٹ افتتاح کا اناؤنسمنٹ ہم آپ کو دیں گے مگر یہ ساری چیزیں ہماری پینڈنگ ہیں وہ اس کو ہم نے سونے نہیں دیا پینڈنگ ہے پروسیس میں ہے اب کبھی پروسیس اس کا تیز ہے کبھی پروسیس اس کا سلو ہے مگر انشاء اللہ تعالی اس پر مشاورت اب بھی ہو رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ اس پر پیش رفت ہونے کی کوشش ہو رہی ہے ابھی ان دنوں میں بھی ایک جگہ پر بات ہوئی تھی کچھ ایشوز ہیں جن کو میں مدنی چینل پر ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا تو آپ دعا کریں اللہ تعالی خیر فرمائے اور ہمارے حق میں بہتر ہو جائے اور ہمیں دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی کا افتتاح اور اس کا صحیح طور پہ چلنا یہ سننا اور دیکھنا نصیب ہو جائے میں نے کوئی مدینہ مدینہ, مدینہ باقی یہ کہ دیگر جو ان ہاؤس پروسیس کے کام ہیں تو وہ معمول کے مطابق جاری ہیں وہ سینک کی روشنی میں جو تفتیش اور اس طرح کی باقی آپ نے جو فرمایا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ جی آپ کا جو غلام رسول بھائی جو آج موضوع تھا جی جی کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو مسلسل کوششیں ہم نہیں کر پاتے جی جی اور ہم چاہتے ہیں کہ مطلب لمبی چلانگ لگائیں آگے سے آغاز ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ جلدی کمانے کے چکر میں جو رہتے ہیں کیا وہ جمپ لگانے کے چکر میں رہتے ہیں جمپ لگانے والے شارٹ کٹ کا تھوڑا سا اصل میں مزاج دیکھا تو ہے ناپختگی اور کردار کی ناپختگی بھی اور جو ہے نا وہ مطلب ایک ذہنی میچورٹی کا جو عمل ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں یا کسی ایسے مواقعوں پر یا تو کسی کو ایسا دیکھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے کہ مطلب وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے یا جو ہے نا ان کی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مطلب شارٹ کٹ کی جو ہے وہ مطلب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس لیے ایسا ذہن سا بن جاتا ہے تو یا بچپن میں جو ہے نا کہیں سے جو جی ہے ان کے کانوں میں پڑتی ہے اور ذہن میں راسک ہو جاتی ہے تو وہ شخصیت کا حصہ بنتی ہے اور چونکہ یعنی مسلسل محنت ہے نا جو مسلسل جدو جہد ہے مسلسل محنت اور مسلسل جدو جہد میں یہ ہے نفس پر ایک بھاری چیز اب نفس پر بھاری چیز ہے اور جسے کہتے ہیں کہ نفس اور بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یعنی نفس گویا قید محسوس کرتا ہوگا اپنے آپ کو تو اب اس میں آسان فرار کا راستہ یہی ہے کہ ایسا خیالی پورا پکایا جائے کہ جو ہے نا یہ جہد مسلسل وغیرہ کے سارے ہی فائل جو ہے یہ طے ہو جائے بند ہو جائے اور میں خواب و خیال میں ہی اپنے آپ کو بہت آگے جو ہے نا وہ دیکھنا سمجھنا جعلی ڈگریاں بھی شامل ہیں اور جو ہے جعلی ڈگری کے ساتھ ساتھ یعنی جو بعض ایسے ترقی کے جو ہے نا وہ اقدامات بھی شامل ہیں بولنا آپ ایجوکیشن فیل سے بھی آپ کا کنسرن جی جی رہتا ہے اور ہے بھی کنٹینیو ہے میں ایک مجھ سے لوگ سوال تو آپ لوگ کرتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جی آپ سے کروں جی شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ پریکٹیکل بات بھی آپ سامنے لے ہیں دنیا اتنا ایجوکیشن کے پیچھے پاگل ہے تعلیم کے پیچھے پاگل ہے بھاگ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ یونیورسٹیز جی کھلی ہوئی ہیں پہلے سے زیادہ کالجز کھلی ہوئی ہیں پہلے سے زیادہ جی جی جی جی ہیں پہلے جی جی سے زیادہ ورلڈلی دنیاوی تعلیم کا ایک کریز ہے اچھا لوگ دنیا کی کالج یونیورسٹی میں پہلے سے زیادہ پڑھنے جا رہے ہیں اور ایک رجحان بنا ہوا ہے اس طرح کی تعلیم کا کیا وجہ ہے کہ پہلے جو مسلمان ترقیاں کرتے تھے جبکہ تعلیم کے اتنے مواقع نہیں تھے مگر آج اتنی ترقی نہیں کر پاتے جبکہ تعلیم کا مواقع زیادہ ہے ماشاء اللہ ملے سنت کی بھی مدی چینل پر زیارت ہو رہی ہے الحمد اور کچھ ہی لمبوں کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ سب جواب صلو اللہ اللہ تعالی و اللہ محمد و و جی, جی دیکھیے یہ تو ضرور کہوں گا کہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسے یعنی نہ ہوں مطلب موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے مطابق ادارے نہ ہوں لیکن اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو بہت بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ مسلمانوں نے قائم کیے دنی اور دنی اور دنی اور دنی تعلیم کے کی اعتبار سے جو ہے نا جامع بغداد ہے جامع زیتونہ رہی ہے ایک اور یعنی اس طرح کی اور جو ہے نا وہ رہی ہیں ماضی میں جو بڑی شاندار ہسٹری وغیرہ رہی ہے جس میں اور مسلمانوں نے بہت جی ایکسٹینسو لوگ بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں جی بھائی جی میں کتاب پڑھ رہا تھا کتاب اگرچہ کوئی اسلامک حوالے سے لکھی گئی تھی مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک کتاب کا پڑھتے پڑھتے وہ لکھنے والا ایک مذہبی کتاب تھی وہ لیکن اس نے جن کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا نا وہ غیر مسئلہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس کتاب کو میں نے پھر وہ بند کر دیا پڑھا میں نے کہ اس لکھنے والے کو یہ ایک مذہبی اور اسلام کے نام پر ایک کتاب لکھی گئی میں اگر جملہ جو میں نے وہ مکمل کرنا چاہوں تو وہ جو یعنی جن یونیورسٹیز کا ہے جن انسٹیٹیوشنس کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو ہم جب تاریخ اسلام میں دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھتے ہیں نا تو وہ جو وہ تھیں کہ جو علماء کرام کے سر جو ہے نا زیر سرپرستی چلتی رہی ہیں اور اس میں الحمد بہت ہی واسٹ جو ہے نا وہ بنیادوں پر دینی جو ہے وہ تعلیم فراہم کی جاتی تھی اور جب جب یعنی مسلمانوں نے اس معاملے میں بھی کارائیں نمائیں سر انجام دی ہیں تو اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو جو جذبہ اور موٹیویشن کی جو تحریک ہے نا وہ آپ کو اسلام ہی ملے گی کہ یعنی جب جب آپ کسی بھی اس طرح کی تاریخی ادارے کا وہ اٹھا لیں یا ان شخصیات کو اٹھا لیں تو آپ کو ان کے پیچھے جو ہے وہ بزرگان دین ہی ملیں گے اور ان کے اندر جو مطلب ایک وس تھا کہ محنت کا یا دیگر معاملات میں آگے بڑھنے کو امت مصطفیٰ کو آگے لے کے جانے کا اگرچہ بعض ایسے نام بھی ہیں جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ انہیں اسلامی لحاظ سے پسند نہیں کیا جائے گا لیکن ایک بہت بڑی جو میں اوور آل اگر تحریک کی بات کروں تو اس میں اسلام سے انسپیریشن لینے کا بہت بڑا عمل دخل ہے اب بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں جب جب یہ بھی آپ ٹرینڈ آزمانی ٹرینڈ آپ کو یوں ہی ملے گا کہ جب جب مسلمانوں کا اسلام کے تعلق سے عمل کمزور ہوا ہے اور تو ہمیں دیگر معاملات میں دیگر میدانوں میں بھی ہم نے مار ہی کھائی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے معاملات میں مطلب چھوڑ کر سستی کر کر دنیاوی رخ پر اگر ہم نے اپنے تئیں جو ہے زیادہ انحم میں اگر ہم نے وقت گزارا ہے تو اس میں بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا لیکن جن جن ایام کے اندر سرداری سے غلامی کی طرف آئے میرا تو اپنا یہی ہے دیکھیے نگیٹو ٹرینڈ یہ نا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کیا بڑی انوینشنز یا کیا بڑی چیزیں ہمارے کریڈٹ اور رول پر ہیں لیکن اس سے پہلے علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتابیں یہ علامہ بھی ہیں اور ان کے نام کے ساتھ دمیری بھی وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لگتا ہے عالم بھی ہیں یہ ان کی جو کتابیں ہیں یہ بایولوجی اور بالخصوص زالوجی کی سبجیکٹس میں یہ یورپین یونیورسٹیز میں بھی کافی مدت آئے مدت صدیوں تک بھی پڑھائی جاتی رہیں جابر بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے حضرت عبد البہب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولیا میں شمار کیا ہے جابر بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور جو ہے نا یہ مطلب یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اسی طرح دی اور یہی معذرت کے ساتھ میں یہی مدنی چلنا کہ ناظرین آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ہر وہ مطلب جس میں جو کہہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب کے نام پر آپ کتاب لکھ رہے ہیں اسلام کے نام پر کتاب لکھ رہے ہیں تو عین شریعت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کتاب اگر کوئی لکھتا ہے تو لکھ اگر اس کو شریعت اجازت دیتی ہے لیکن کم از کم یہ بھی تو خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے پڑھنے والے کو جو کتاب دے رہے ہیں اسے کیا بتا رہے ہیں یعنی آپ جب رول ماڈل کے طور پر کسی کامیاب یا اس طرح کے لوگوں کے نام لکھتے ہیں تو آپ انگریزوں کے نام لکھتے ہیں جناب اس نے فلاں فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کر فلاں فیلڈ میں کامیابی حاصل کی تو کیا مسلمانوں کی کیا آپ کو نظر نہیں آتی مسلمانوں کی سکسیس جو گزری ہیں کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتی آپ اپنے پڑھنے والے کو مذہب کے نام پر کتاب پڑھاتے پڑھاتے انہیں انگریزوں سے یا غیر مسلموں سے متاثر کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تو الحمدللہ ایسا رہا ہے لیکن چونکہ آج ہمارا مسلمان کچھ بننے کے لیے کتنا پڑھ رہا ہے یہ ایک الگ سوال ہے یہاں پڑھائی کا جو مقصد ہے نا وہ پیسہ کمانا ہے صرف پیسہ کمانا ہے جس فیلڈ میں آپ کو زیادہ ارننگ نظر آتی ہے آدمی اس فیلڈ میں سوئچ کر جاتا ہے تو اپنی تعلیم اپنی تربیت اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کو دعوت دعوت اسلام جب دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہی ہے یعنی اسلام کی دعوت دینے والی تحریک ہے تو اپنی قابلیت اپنی صلاحیت کو اسلام کے نام پر خرچ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ شاء اللہ عزت وجل اس کے بہترین فوائد اللہ نے چاہ تو آپ کو ملیں گے میں دنیا میں ہر تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان سے ڈائریکٹلی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ غور کریں کہ جو قابلیت و صلاحیت آپ کو اللہ تعالی نے عطا کی ہے آپ اس کو اپنے دین اور اپنے اسلام کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں میرا خیال ہے میرے سندر سر کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کلام سنتے ہیں مرحبا سب پکارو جھوم کر بیٹھا پدینہ مر ابا سب پکارو جھوم کر پیٹھا پدینہ مدینہ مرحبا جانتے ہو سب گنبد کیوں حسین ہے اس پتر جانتے ہو سر سی ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گا اس میں ہے آقا سب میٹھا مدینہ مر ابا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا ابا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا پھول مہکے دھول چم خوبصورت ہر ببور پھول مہکے دھول چم کے خوب ہر ببور پور کش ہر ایک اثر پر کش ہر ایک میٹھا مدینہ با سب پکارو ڈھوم گن میٹھا مدینہ بر سب پکارو جھوم گن میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم گن میٹھا مدینہ صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد رب العالمین ہمارے امیر سنت مدنی مذاکرے میں جذبہ فرما ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا ہم آپ کو مدنی چینل پر موتقفین کے تاثرات و جذبات اور ان کے احساسات دکھاتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں ابھی وہ شاید انڈر پروسیس ہے جیسے ہی وہ مدنی گلدستہ تیار ہو کر آئے گا ان اچھا ریڈی ہو چکا چلے دکھا دیں پچھلے دفعہ رمضان میں دس دن کا اتکاف کیا اپنے علاقے میں زیارت معصوم نوشہ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں نیکسٹ انشاءاللہ اللہ فیضان مدینہ ایک ماہ کے لیے جاؤں گا وہاں پہ اطکاف کروں گا کہہ لو کہ نادانی میں ہم لوگ بعض چیزیں غلط پڑ جاتے تھے لیکن اب الحمدللہ اصلاح ہو گئی ہے کچھ ہو رہی ہے ہر ایک بہت سارا محسوس ہوا اور یوں لگا کہ پچھلی چالیس سال کی زندگی ضائع کر لی امید ہے کہ درست طریقے سے قرآن پاک پڑیں گے نماز ہی پڑھیں گے حلقوں کے اندر کا سکھارے تھے مخارج ہیں اور نماز کے بارے میں سیکھا ہے فرض علوم کیا میں تو نماز کا بھی, بھی نہیں پتا تھا کہ نماز پڑھی کس طرح جاتی ہے یہ بھی نہیں پتا تھا سنتیں ہوتی کیا ہے مستقبل کا نہیں پتا تھا داؤد اسلامی کے مدنی محل میں آ کر پتا چلا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں کا سیکھنا کتنا اہم اور کتنا فرض ہے الحمدللہ للہ ہمیں یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے کیونکہ ہم باہر کے ماحول سے آئے ہیں تو ہمیں کچھ زندگی کا اتنا پتا نہیں تھا یہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے امیر سنت نے بھی بہت ہی مدنی پھول اس شاعت اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے درست پرانے پاک مخارج کے ساتھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ درس کا طریقہ اپنی علاقے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ فریض علوم الحمد للہ زبر کی کوشش کر رہے ہمارے نگران سب ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گنا اور اتنا کچھ سیکھیں گے کہ پیچھے چالیس سالوں کی جو زندگی ایسے ہی گزار دی اس کا یہ نیم البل بن جائے اللہ کرے تو پہلے تو سنتے تھے کہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے تو الحمد للہ جب ہم یہاں پہ, پہ پہنچے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی ماشاء اللہ اپنی زندگیوں کو میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں ماں باپ کا ادب کرنا ہے عزت کرنا ہے اور جس کی دل آزاری کی اس سے معافی مانگنی ہے اور اس طرح کی پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی سکھائی جاتی ہے دعوت اسلامی اپنے سے جو منسلک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا پیار کرتی ہے جیسا ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے جی الحمد ہم گھر میں بھی افطاری وغیرہ تو کرتے تھے مگر جو یہاں پہ رکت انگیز دعا کی جاتی ہے جو یہاں پہ ماحول ہوتا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی جگہ پہ ہو سر ہم غفل رہتے ہیں روزوں میں مگر یہاں پر آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو یقین ماننے کی وہ, وہ انسان دیکھے جن کے چہروں پہ رونا نہیں آتا تھا رہتی لیکن وہ انسان رو رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت پتہ چلا لیکن تو یہ تو یہ مشین ہے, ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے میں نے اپنے بیٹے کو مدرسہ مدینہ میں داخل کروا دیا ماشاءاللہ مجھے اپنے بیٹے سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے کوئی اس کی کمائی نہیں چاہیے مجھے صرف یہ چاہیے کہ دعوت اسلامی کی خدمت کرے دین کی خدمت کرے اسی میں میری اور اس کی اور ہماری تمام نسلوں کی بلائی اللہ کا بہت بڑا کڑم ہے کہ مجھے ایک ماہ اعتکاف کرنے کے سادھن نصیب ہوئی میں نے نیت کی ہے کہ میں نے جامع المدینہ میں دل لگا کے پڑھنا ہے اور میں بھی مفتی بنوں گا ان صبح جو نگران شورا نے جو بیان کیا جنریشن گیپ کے بارے میں بہت ہی مفید بیان تھا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے خصوصاً ہمارے جو ہے متوسط طبقے کو جو نہیں سمجھتے کہ والدین اور جو اولاد کے درمیان گیپ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس میں میں نے خود بھی میں میں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ کا لیکن میں نے اتنا کچھ صبح کے بیان سے لیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی اولاد سے تھوڑا دور تھا اب انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کروں گا اس بیان کے سننے کے بعد ماں جیسی کوئی نیمو بدل ہو ہی نہیں سکتی ماں ماں ہوتی ہے ماں کے علاوہ اور کوئی محبت آپ کو کر بھی نہیں سکتا اور آپ کے دکھ اور درد کو آپ کی ماں کے علاوہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہم انشاءاللہ ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کریں گے آج سے پہلے جتنے بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور انشاءاللہ ہم بہت ماں باپ کو خوش رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کہ ہم نے کتنے ماں باپ کے دل دکھائے تو اب انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہاں سے جانے کے بعد اب ان کے پاؤں میں ہم پڑے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جو رات کو ماں کے بارے میں مدد ملاقے میں دکھایا گیا ہے اسلامی بھائی یشکمار ہو رہے تھے اور الحمد للہ میں نے نیت کیا کہ جب میں گھر جاؤں گا سب سے پہلے اپنی والدہ کے قدم چوموں گا یہ سب دعوت اسلامی کا کرم ہے جس نے ہمیں ماں باپ کی عزت کے بارے میں بتایا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا آج سے پہلے ہم اگر یہاں نہیں آئے تھے تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا اور یہ سب دعوت اسلامی کا قلم ہے اور میرے پیر مرشد کا کرم ہے جس نے ہمیں سب کچھ بتایا ان میں میرے امید ہے کہ میں اپنی والدہ سے معافی تلافی کروں گا رو کر بھی کرنی پڑی تو رو کر بھی ان سے معافی وغیرہ کریں گے جتنا بھی میں نے ان کا دل دکھایا میرے دل کی تمنا کی میں سے سب سے پہلے جا کے ان سے معافی مانگوں گا ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ماں باپ کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے مگر ان سے پوچھے جو ماں باپ جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھے ان کی کیا ہے اور اپنے باپ باپ دیجیے نا آپ کے سر کا سایہ جب آپ کو سر پر نہیں ہوگا ہاتھ پتہ چلے گا باپ کیا ہے جی جب تک یہاں نہیں آیا تو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا تھا یہاں کہ مجھے پتہ چل گیا باپ ارے جب اس نے مجھے پالا جب اس نے مجھے پوچھا چلنا سکھایا کچھ مانگتا تھا مجھے وقت سے پہلے دے دیا کرتی تھی اور اس ماں کو آپ جان دیتے ہیں بولتے تیاری استری کر کے کیوں نہیں رکھی میں کام کیسے تھا قدر کرایا ماں کی قدر کرو میں قدر پتہ چلی باپ کو پوچھتے نہیں ہے باپ بےچارا محرض کر کے حال کما رہا ہے کس کے لیے کما رہا ہے آج ہمیں اس دنیا کی بات کس کے رنسی سے ملی باپ نے ہمیں پالا پوچھا کی قدر کرنا رنسی فرما لڑکی کو باپا کا جب گلدہ دیکھا تو دل زندگی کی جو گنا کی قبر میں اندھیرا دنیا کے جو کلیہ آسمان میں یا اللہ کے یہ کرداشت نہیں ہوتی قبر میں کیا حال ہوگا ہم اپنے ماں باپ کتنا نما فرما رہے ہم استری سیکھ کے جائیں گے اپنے ماں باپ کی قبر کریں گے میں آج یہ دبا کرتا ہوں کہ گھر جا کے اپنی ماں سے کبھی یہ نہیں کہوں گا ماں مجھے ایک گلاس پانی دے دے ماں مجھے ایک گلاس پانی دے دے بلکہ میں ماں کی خود خدمت کروں گا کھانا خود نکال کے کھاؤں گا استری بھی خود کروں گا کپڑے نہیں دلو گے تو میں خود دوں گا ماں تک میں خود دوں گا ان شاء اللہ हा, हा, ला, ला। والدین کا ایک ذہن پہلے سنا کرتا تھا میں ملے سننے سے کہ وہ اولاد کو روکا کرتے تھے داود اسلامی کے مدنی ماحول سے کہ مولوی ہو جائے گا یا یوں ہو جائے گا میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ان والدین سے کہ جو آج یہ اگر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر کہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں یہ بھی ان کو آئے ہوئے میرا خالی یہ تیسرا تیسری تیسری رمضان ہے تین دنوں میں ان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں اولاد ماں باپ سے دور بھاگتی ہے اور ماں باپ کو دور بھگاتی ہے یہ ان کو اللہ تعالی کی رحمت سے ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی قدر آج ان کی صرف زبان سے نہیں ادا ہو رہی ان کی آنکھوں سے ادا ہو رہی ہے ان کو اپنے کتنے ایسے ہوں گے ہر کو تو مدنی اسکرین پر نہیں آتا کتنے ایسے ہوں گے جن کو اپنے ماضی کے کیے ہوئے پر زبردست ندامت ہوگی اب یہ کہ یہ باپا سوچ رہے ہیں خیر میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی ہمیں ماں باپ کے قریب کرتی ہے دعوت اسلامی ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے اور دعوت اسلامی ہمیں واقعی انسان کا جو ایک طریقہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے مسلمان کا وہ سکھاتی ہے میں یہ عرض کروں گا میل سنت سے کہ جو یہ اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر کریں گے کیا ابھی انہیں آج رات کو ہاتھوں ہاتھ اپنے والدین سے معافی تلافی کی کوئی صورت نہیں بنا لینی چاہیے موبائل فون سب کے پاس ہوتے ہیں میسج کر دیا واٹس اپ کر دیا کچھ بھی کر دیا کم از کم یہ ہے کہ وہاں سے اطلاع آ جائے کہ بیٹا میں نے تو یہ معاف کیا صدا خوش رہے وغیرہ وغیرہ کر کے ایسی کو صورت کر لینی چاہیے زندگی کا کیا بھروسہ کہ ہم جا بھی سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے تو اچھا ہے کہ اگر ہاتھوں ہاتھ ماں باپ کے ساتھ کوئی سلو کی صورت بن جائے اور اگر واقعی دل آزاری کی ہے اور جس معاملے میں دل آزاری کی اگر وہ بھی یاد ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بلکہ کہیں کہ امی اس وقت اس گھری میں نے جو فلاں بات آپ سے کی تھی اور میں نے فلاں کے سامنے آپ کو فلاں بات کی تھی جس سے مجھے بھی لگا کہ آپ کا دل دکھا ہوگا اور یہ میں نے غلط کیا تھا مجھے اس کی بھی معافی دے دیں اور بکیا جو آج تک حقت بھی ان کی بھی معافی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی چیزیں آپ کر لیں کہ ماں باپ خوش ہیں نا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے باپ راضی رب راضی باپ ناراض رب ناراض تو باپ کو بھی راضی کریں ماں کو بھی راضی کریں ان کی خوشی کا خیال رکھیں تو کیا کہتے ہیں میرے سنت کہ آج ہی رات نہ ہو جائے کل کا کیوں انتظار کریں واقعی اگر گناہ ہو جائے نہ بندے سے تو اس کی توبہ فوراً کرنی واجب ہوتی ہے گناہ کی توبہ میں تاخیر پھر دوسرا گنا ہے ماں باپ کا دل اگر کسی نے واقعی دکھایا ہے اختلفی کی ہے ایزا دیے تو اس کو تو سانس بعد میں لینا چاہیے پہلے ماں کو راضی کر لینا چاہیے یا باپ کو راضی کر لینا چاہیے جو بھی جس کو بھی ناراض کیا اس کی وجہ ہے یہ ایک وجہ تو جو بھی ہو حکم شریعت یہی ہے اور ایک رسک مطلب بیٹے کا دم ٹوٹ جائے ماں کا انتقال ہو جائے باپ فوت ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر عمر پر پچھتانے کی باری تو اس لیے اس میں تو کسی سے بھی اگر دلازاری کی ترکیب ہو گئی ہو دل دکھا لیا ہو تو آج اب بھی بندہ معافی مانگ لے ترکیب بنا لے اور معافی مانگنے کے لیے آج وہ ضروری ہے آہا. اڑی سے نہیں معاف نہیں کرتے ہو تو جاؤ بھائی معاف کرتے ہو کہ نہیں کتنی بار معافی مانگوں پیر پڑھوں آپ کے بول, بول تو کہ مجھے معاف کر دو اس طرح معافی نہیں ملتی اگر وہ آپ کے شرف سے بچنے کے لیے ہاں بھی دیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ان کے دل میں نہیں اتریں گے آج نرمی پاؤں پکڑ کے پوچھنا نہیں ہے پاؤں پکڑو پاؤں پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے جیسی غلطی ویسی اس کی مطلب ندامت تو انشاءاللہ اللہ ماں باپ کا دل پسید جائے گا بعضوں کا دل ہوتا ہے مطلب کہ نہیں سیٹ ہوتا یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد نے ایسی تکلیف دی ہوتی ہے کہ ماں باپ نہیں مانتے ہی نہیں ہے بعضوں کا اولاد کا دل بہت نرم ہوتا ہے ماں باپ کا سخت ہوتا ہے میں نے تو یہ دونوں طرح کے مندر دیکھے ہیں یہ مندر بھی دیکھا ہے کہ اس میں میرے پاس آتے تھے پورانی بات ہے اس کے باپ نے میرے سامنے اٹھا کے اس کو رکھ دیا تھا لے لیا تھا پورانی بات ہے اچھا ایک باپ ایک بیٹے کا واقعہ یہ تو باپ کا واقعہ بیٹے کا واقعہ بالکل اس سے الٹ ہے اس نے شاید پنجاب کا واقعہ میں جب دورے پر تھا ہے پرانی یہ بھی بات جو اپنی کر کہ آپ میرے باپ کو معاف کر دیں کیا ہو گیا اور آپ کی کیسٹ, اوڈیو کیسٹ ہوتی دوں دنوں. وہ آپ کا کیسٹ بیان کا میرے باپ نے اس کو کیسے گا توڑ دیا مت سنو اس کو تو میرے باپ کو فالش کا ٹیک ہو گیا آپ اس کو معاف کر دیں اب ذرا اس نے میرا جرم تو کیا ہی نہیں تب میری اختلفی تو کی نہیں مجھے تو میں نہ عیسائی بھائی کو جانتا ہوں بیچارہ کوئی مطلب کوئی بھائی ماما اور ایسا بھی مجھے یاد نہیں تھا وہ ایک لڑکا تھا ایک جوان لڑکا تھا بالغ لڑکا تھا اس کو اپنے باپ سے اتنی ہمدردی تھی کہ باپ نے اتنا بڑا جرم کیا تو بیچارہ اس کو یوں آیا ہوگا کہ شاید یہ معاف کر دے گا تو میرا باپ صحیح ہو جائے گا میرے معاف کرنے نہ کرنے کا مسئلہ تو ہے کہ اگر اس نے ایک اسلامی بیان کی توہین کی ہے تو بات تو وہ دور تک جاتی ہے تو یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں کہ کبھی ماں باپ نرمی کرتے ہیں کبھی اولاد نرمی کرتی ہے بہرحال یہ کہ اولاد کو نرمی ہی کرنی ہے خدا نخوستہ ماں باپ سختی کریں تب بھی اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ نرمی کریں ابھی آپ کے اندر سر دم خم ہے طاقت ہے کل جا کر زندہ بچ گئے تو بڑھاپا تو آنا آنا آئے آوے آوے بڑھاپے سے تو بچنا کسی نے نہیں ہے تو پھر یہ اولاد اگر آپ سے متاثر ہوگی آپ نے ان کی صحیح خطوط پر تربیت کی ہوگی تو انشاءاللہ شاء آپ کا بڑھاپا جو ہے نا یہ پرسکون گزرے گا آپ کو اولاد کا ٹینشن نہیں ہوگا سکھ ہوگا تو یہ سمجھے اور آخر کی بھلائی بھی اسی میں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ایک ہمدردی کرنے کا دل کر رہا ہے اگر یہ ہمدردی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہزاروں اسلامی بھائی سن بھی رہے ہوں گھر میں والدین سن رہے ہوں کہ جن کو یہ ہو کہ ہماری اولاد ہم کو تکلیف پہنچائی ہے وہ آج آپ کی بات سن رہے ہوں کہ ہاں واقعی ہماری اولاد ہم کو تکلیف پہنچائی ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد بھی سن رہی ہو لیکن اس کا ذہن نہیں بن رہا ماں باپ سے معافی مانگنے کا یا وہ اولاد سنی نہیں رہی ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے لیکن ان کے والدین ہو سکتا ہے کہ آپ کو سن رہے ہوں تو کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے والدین سے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ اگر آپ کی اولاد نے آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے بولے واسے معافی مانگ بھی نہیں رہی ہے جبکہ اس کو معافی مانگنی اللہ کے حضور توبہ بھی کہنی جبکہ اس نے اگر گناہ کیا ہے تو لیکن اگر والدین اس کو اپنی ہمدردی اور اس میں معاف کر دیں گے یا اللہ ہماری اولاد نے اگرچہ ہم کو ستایا ہے لیکن ہم اس کو معاف کرتے ہیں ہمارے حقوق معاف کرتے ہیں جو دل آزاری کے ہم معاف کرتے ہیں تو بھی اپنے کرم سے ہماری اولاد کو معاف کر دے تو یہ کوئی اچھا عمل کہلائے گا یقیناً اولاد کو معاف کر دینا چاہیے بلکہ جذبہ ہمدردی کا تو یہ رکھنا چاہیے کہ جی, میرا اپنا تو جذبہ آپ کو پتہ بولتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ کرے کیونکہ اب میں چونکہ مشہور ہوں تو جتنے چاہنے والے ہیں اتنے تو میرے مخالف نہیں ہوں گے لیکن کچھ لوگ غلط فہمیوں کی وجہ سے میری مخالفت کرتے ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں یہ بہت سو کو پتا ہے ویب سائٹیں کھول کے رکھی ہے مجھے برا بھلا کہنے کے لیے تو میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو مطلب توبہ کی شہادت بخشے ایک مسلمان دین کی خدمت کرتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے غلطی کون نہیں کرتا ہم نبی نہیں جو معصوم ہوتے ہیں. ہم تو گناگار بنتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو جو طریقہ کار ہے اسلح کا اس طریقے سے آدمی اصلاح کرے نہ کہ مطلب اس کے مطلب مائک پر یا کتابوں میں یا اشتہاروں میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس پر تنقید کی جائے اصلاح کی جائے اس کا طریقہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ مطلب کس طرح ہوتا ہے جو سمجھے جس میں وہ سمجھتا ہے اقل مند کہ اس کو تنہائی میں اور پھر اس کا جیسا ایک منصب ہوتا ہے مقام ہوتا ہے اس انداز سے آدمی اس کو سمجھائے تو, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری غلط فہمی دور کر دے دلیل دے دے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں تو مان لینی چاہیے یا واقعی غلط ہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کر لے لیکن یہ مزاج بہت کا نہیں ہوتا تو میری مخالفت تو شروع سے چل رہی آج, آج کل سے نہیں جب سے میں نے قدم رکھا نا دین کی خدمت کے لیے تب سے مجھے م, اپنے مخالفین کا سامنا ہے لیکن میں یہی میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کا ذاب نہ کرے پروردگار معاف کر دے ان کو اور ان کو توبہ کی سعادت بخش دے اب میرا اپنا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں تو اب رہی اولاد تو اولاد کے حق میں آپ بتائیے میں سوچ سکتا ہوں کہ میری اولاد کے پاؤں میں کانٹا بھی چھبے ہے نا میرے تو نہیں یار میرے پاؤں میں بھلے چھبے میرے بچوں کو نہ چیک ماں باپ کا جذبہ ہوتا ہے تو یہ مطلب ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی آل کو معاف کر دے بھلے نہیں مانتا معاف کر دے آج بھی تو کل اس میں عقل آ جائیے ہم لوگ تو اسی طرح کے درس دیتے ہیں جیسے کہ یہاں میں نے کل بھی کچھ تاثرات میں سنا تھا کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا دعوت اسلامی کے بارے میں یہاں کر چلا گیا اچھا یہ تو ایسے یوں غلط فہمیاں ہمارے بارے میں بہت شوق ہوئے کہ یہ مار دھاڑ کرتے ہیں تو مار دھاڑ والے لوگ ہیں تو یہ یوں کرتے ہیں گاؤں میں کرتے ہیں یہ سن سن سن کر لوگ اچھا اس کی وجہ ہوتی ہے کہ باد اس طرح کے معاملات میں اب دیکھو نا یہ بہت بڑی ایک سمجھو گا ریاست ہے دعوت اسلامی جس میں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں اب امامہ دکانوں پہ ملتا ہے امامے والے آپ کو جیب کترے بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لیے باندھا ہو اماما کہ آپ کے برابر میں بیٹھے تو آپ کو خطرہ نہ لگے یار تو اس طرح بھائی ہے جیب کترہ آہستہ آہستہ آپ کی جیب کاٹ لے گا اسی طرح وہ آپ سے امامے والا سوال کرے گا کہ میرا بیگ چوری ہو گیا تو آپ بڑھیا امام والا ہے ماشاء oh, اللہ اپنا صحیح بھائی ہے اس کی مدد کریں گے آپ کو بیک کا بولے گا اس کو بولے گا میری ماں بیمار ہوئی ہے اور میں ایمرجنسی مجھے جانا آیا تھا ایک مہینے کے لیے وہ ٹکٹ بھی نہیں ہے میرے پاس اور دوا کے بھی مسئلے ہیں میں تو بڑی مشکل دا. ادار لے کر آیا تھا یہاں احتکاف کے لیے تو آپ بولو یا دے دو اس کو تیسرے ہوگا امام والا, داڑی والا ایسے ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہمیں جاتے ہیں تو اسی طرح کے ہنگاموں میں اور ہر اڑی میں بھی امام والے نظر آتے ہیں اس کا انکار نہیں ہے سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں اب اس میں یہ ہو سکتا ہے سازش بھی ہوتی ہوگی کہ کچھ لوگ خاما کا سب امامہ باندھ کر دعوت اسامی کو بدنام کرنے کے لیے ہڑا اڑی کرتے ہوں گے تاکہ میڈیا اس کو نوٹ کر لے اچھا گورنمنٹ نوٹ کرے کہ ہر ایمے والے اللہ بھی کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں اس کا امیج بنے کے یہ ہرے ایمے والے جو یوں یوں کر رہے ہیں ان کو متا नुकसान دو یہ نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کا ہم ہی ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ تعالی ہمارا ہم ہے اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے ہم پر اور دعوت اسلامی کا راستہ بھی تک نہیں رکا دو سو ممالک میں یہ داخل ہو گئی ہے الحمدللہ اور دعوت اسلامی پر غیر مسلم اکثریت والے جو ہیں ممالک ان میں بھی پابندیاں نہیں ہیں یہاں تک کہ بعض ممالک میں تو اسی طرح کے بعض ممالک میں ہمیں جیلوں میں بھی کام کرنے کی اجازت ہے غیر مسلموں کو مسلمان کرتے تب بھی غیر مسلم بولتے نہیں ہے کچھ کہ یار یہ دعوت والے پیسفل ہیں یہ امن کا پیغام دیتے یہ کرائم کو روکتے تو اس طرح مطلب یہ کہ الحمدللہ للہ دعوت ایک کھلی کتاب ہے اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کچھ آپ نے کچھ سن رکھا ہے تو آپ اندر آ کے دیکھیں آج ہی آ جائیں دیکھیں کہ اگر مطلب کچھ ہوتا تو اتنے سارے تھوڑی جمع ہو جاتے یار آخر سب تو بےضمیر نہیں ہوتے نا اتنے سارے ہر وقت بیٹھے رہے ایک ماہ کے لیے اور ان کو مس ٹریننگ کرتے رہے تو یہ تھوڑی مطلب ٹکے گا الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ یہاں خوف خدا کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے مستعفی کے جام تقسیم ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دلوں کو نرم کرنے کا الحمدللہ ماحول بنایا جاتا ہے اور ماں باپ کی قدر جو کہ آپ نے ابھی دیکھی کل بھی دیکھی تو اس طرح کے ماں بھی تو بہت کچھ دیکھیں گے ابھی تو ہوئے کتنے دن ہیں ابھی تو ابتداء ہے انشاءاللہ ابھی بہت کچھ دیکھیں گے آپ بس ہم کو چھوڑ کے جانا نہیں آپ آر... آپ آب... میرے ساتھ رہنا ٹھیک ہے میں آپ کا آپ میرے آر... ان شاء اللہ مسجد آپ پورا پھر آپ ایک باضابطہ سلسلہ بھی آپ شروع کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ موضوع چل رہا تھا آپ نے کہا کہ میں نے جب سے اسٹارٹ لیا یا اٹھان لی میرے مخالفت میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے اول یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ جو اس طرح میدان عمل میں آتا ہے اور اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور ایسے ماحول میں جہاں پر کوئی اپنے مخالف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مطلب بس اب وہ ایک مخالفت کی تھوڑی سی ہوا آ جائے اس نے ٹنکا پھینکا ہے اپنوں نے پتھر مارنا ہے مارنا ہے تو ایسے ماحول کے اندر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا دیتا ہوں میں یہ دعا دیتا ہوں تو بندے کو عموماً اپنی مخالفت یا اپنی برائیاں سن کر گسا آتا ہے وہ تیش میں آتا ہے پھر تنظیم اتنی بڑی لوگ اتنے سارے مریدین تو محبت کرنے والے چاہنے والے تو آپ کو کوئی ایسا نہیں مطلب کیا؟ وا کرو چلو غصہ کس کو نہیں آتا غصہ آئے گا تو اس کو پیئیں گے تو ثواب ملے گا نا غصہ بھی تو ثواب کمانے کا بعض کا ذریعہ بن جاتا ہے غصہ تو ذرا مجھے بھی آتا ہے لیکن یہ کہ اپنے کو غصے کو گناہوں سے پر نافذ نہیں کرنا نا گادی شریف میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا اللہ کو جہنم سے بچائے عشر رحمت کی برکت سے بس ہماری فائنل مغفرت ہو جائے حتمی مغفرت بہار یہ کہ یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے یار اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب دعوت اسلامی والے بن جاؤ سب مل کے مسیحدیں برو تحریک چلاؤ رہمان پالے دعوت اس میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلام میں مصطفیٰ کے ہیں جانے دعوت اس میں کے جانے دعوت سمر جائے گی آجا اس طرف ہی سمجھ جائے گی آجا اس طرف اپنا دل